کرنے کی کوشش ہوگی کیا میری السلام علیکم و اللہ خبر امید ہے کہ آپ سب ساتھی خراب سبق بڑھنے سے پہلے اور فرمائے اس میں کلمہ کی تین اقسام میں چیزیں ہیں ذرا ان کی تعین کر لیتے ہیں اول تو آپ دیکھ رہے ہیں نو نو جو ہے نام اسی طرح رب اسم ہے ان شد اسو نی اسو, آسو ملنگ مالوساں تو مبارکہ کے اندر افراد بھی ہے اسماد حروف بھی موجود قسم کی مثال جیسے نوح طرف کی مثال ہے تو اسی طرح اس آیت مبارکہ کے افعال بھی موجود فالی لم یزن کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا اصل میں تھا دروازہ آپ دوبارہ تشریف لائیں اور امید ہے کہ آپ آپ تک آواز بھی پہنچی ہوگی اب ہم عیسائی کے ترجمے کی طرح میں سبق ابھی شروع نہیں کر رہا بس تھوڑی سی پڑی ہوئی باتیں چونکہ درمیان میں کافی تلا آیا ہے اور کچھ اسباب جاری رہے لیکن پرانی باتیں جو ہم نے تازہ نہیں کی تو وہ ذرا تازہ ہو جائے دیکھیے ربی ان نہ با مل مالو ہوں اب ہم علیحدہ علیحدہ ان الفاظ کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے الا میں نے رزقیا یہ ماضی کا سیوا ہے تو قول کا معنی ہے کہنا الا کہا اس ایک مرد نے لیکن چونکہ یہاں پہ نو فائل اسم ظاہر ہے مرفوع ہے موجود ہے تو ہم ہوا کی بجائے ہیں تو نوح نوح اور نوح چونکہ اللہ کے ایک نبی ہے اس لیے الفاظ کے اندر تھوڑا سا ادب اور احترام کا انداز اپناتے ہیں تو کیا کہیں گے حضرت نوح علیہ السلام ٹھیک ہے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یہ بات سمجھ میں آگے حضرت اور علیہ السلام اور فرمایا کہاں سے نکلا ہے ٹھیک ہے نا جی رب رب کو کہتے ہیں جی بالکل بہت اچھی بات کی آپ نے اگلے جملے سے ہمیں اس کے اندر یہ بھی انداز اختیار کرنا پڑے گا کہ چونکہ یہ ایک اللہ رب العزت کے سامنے درخواست کر ہم نے عرض کی اب بھی اے میرے رب چونکہ اللہ کو پکار رہے ہیں اور پکار کے لیے ہر سے ندا کا استعمال حرف ندا ہم معذوق مانے یا ربی اے میرے رب ربی یہ کثر جو ہے بتلا رہا ہے کہ یہاں پہ یا ہے. اصل میں تھا رب میرے رب یا ربی تو مختصر ربی سمجھے اے میرے رب ان بے شک ہم اور آپ جانتے ہیں ناہل کے اندر آپ نے پڑھی یہ بات ہم ضمیر ہے جمع مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے بے شک ان لوگوں نے ان کو فار مشرکین کی طرف اشارہ ہے آسو نی آسو نافرمانی کی ہے اس مستر سے رموب انہوں نے نافرمانی کی ہے نی میری نون وقایا اتباع سے اور انہوں نے اتباع کی ہے پیروی کی ہے من یہ مفل ہے ایسے شخص بھی لم یز ہوٹ رہی ہے اور زیادہ یزید گمانا زیادہ کرنا اور اس کا فائل ہے مالو کیونکہ مرفو ہے نا یہ یز کی وجہ سے آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کا مال کا کی اولاد نے اللہ, اللہ حرف استثناء ہے نحب کے اندر امید ہے کہ آسیل سے باتیں پڑی ہوگی خسارہ خسارہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے گاٹا خسارا نقصان یعنی انہوں نے پیروی کی بجود وہ اور زیادہ نقصان اور خسارے میں جا پڑا بہرحال ترجمہ سمجھانا یہ ایک کے اندر زیمن سمجھانا. اصل تو ایک الفاظ کے بارے میں کچھ ایسے مختلف احمد کے بارے میں،, میں امید ہے کہ آپ ضرور غور کروانے ہوں گے اور عربی عوامات کو سمجھ کے ان کرنے کی کوشش بھی کرتے ہوں گے. جی ہیں سبق کی طرف گزشتہ سبق کے اندر ہم نے صفحہ نمبر چھیالیس سے کچھ تعلیمات پڑھی واقعی تعلیت جو کہ ان تعلیات سے ملتے جلتے تعلیات گزر چکی ہے اس لیے ذرا دل, دل, دل, دل, دل سے ان کو بھی دیکھ ایک الف کی مقدار چونکہ پڑھتے ہیں تو اس سے مراد لکھتا ٹھیک ہے جب الف کو حضرت کیا تو باقی صرف زبر واقعی رہ جیسے اور پھر اس سے رازن بنتا ہے واؤ کریمہ کے ایک طرف کچرا کے بعد ہے تو واؤ کو یاسر بدلا تو رازی پر ذمہ شکیم ہے اس کو گرا دیا یا ساکن ہوئی تو روزیون سے کیا ہو گیا روین میں نون جو ساکن ہے وہ تنوین ہے ٹھیک ہے نا اس کو نہیں عذب کریں گے اب نون ساکن تنوین اور یا ساکن کا اجتماع ہوا اور دو ساکن گویا کہ ایک جگہ جمع ہوئے اور پہلا ان میں سے مدہ ہے تو اس کو گرا دیا تو روی کیا ہے راضی ان سے راضین اور پھر اس مظاہرے کی موافقت کی وجہ سے واؤ کو یا چک سے مرضو ہوا اب واؤ اور یا ایک جگہ جمع. جمع ہوئے کن ہے؟ واؤ کو یا سے بدلا اور یا کا یا میں اتحام کیا اور اس سے پہلے ضمہ کو پر جو ضمہ ہے اس کو کسرہ سے بدلا تو مر مرضی تو مر اصل میں مرزو واؤ ہے اس کو یا سے بدلا مروزو یون ہوا واؤ یا ایک جگہ جمع ہے پہلا ساکن ہے تو ان کا پس میں کیا کیا ہوا مرز اب یا کی مناسبت سے زواب کے ذمہ کو بھی کسرہ سے بدلا تو مرز ہوا تم تعمیرات کو دیکھ لیجیے گا اور اسی طرح پیچھے سے سرف سرف کبیر سفر نمبر تینتالیس سے پہ ترجمہ اور رضوان کا ذہن میں رکھیے خوش ہونا تو آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ ان شاء اللہ حاضر خدمت ہوگا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ